صلی اللہ رسم دو باتیں اہم ذہن میں آئی ایک تو ہمارا جو باڑہ گل گلی کا گل سیمینار تھا اس کی اناگریشن کی سپیچ جو ایک بے نے کی اور ایک چیف گسٹ نے کی سابق بھائی چاندر راکڈر صاحب نے کی ایک یہ بات اس پر بات کرنی ہے اور ایک جو اخبارات میں تندرستی کے ہاتھوں خودکشیوں کے سوچ کر آتے ہیں ایک اس پر بات کرنی ہے آواز آ رہی ہے جی بازار صاحب آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ آگے ہونا جی بازار صاحب آواز آ رہی ہے کیا کہا تھا میں نے دیکھو سب میں سب سے زیادہ آپ آواز آ رہی ہے نثار سر بات یہاں سے میں نے شروع کی دو باتوں پر بات کر لی ہے ایک ہمارا جو بڑا گلی کا سب کا سیمینار تھا اس میں دو ناگریشن اسپیچیں ہوئی تھی ایک میں نے کی اور ایک سابقندر نے بطور چیف گسٹ کی اور ایک جو اخبارات میں آتا ہے تندرستی کے اثر لوگوں نے سارے خاندانے نے خودکشی کر لی یا مرد سارے خاندان کو مار کر آخر میں اپنے کو مار دی وہاں پر جو انہوں نے اختتائی تقریر میں تقریر کی اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک پرانا علم ہے جو کہ دین کی شکل میں ہے اور نئے علم جو ہے تو فلسفہ کی شکل میں ہے ایک سائنس کی شکل میں ہے اور ایک جو ہے تو چوسی بات ہم نے کیا کہی سی؟ اور دوسری بات سے ایک چوتھا علم انہوں نے بتایا تھا تین حصوں میں تقسیم کیا مذہب وغیرہ اور ایک لٹریچر کی باتیں کریں لٹریچر اور پرانا علم مذہب اور پھر جو علم ایک اور نئے تذرتا ہے علم میں نئے علوم جو ہے تو وہ ایک سائنس ہے ایک فلسفہ ہے اور ایک تفریحی علم ہے پھر انہوں نے کہا کہ چار ہزار جو ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں عراق میں اور چار ہزار افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے ملک کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور لہذا اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پرانے علم کے ذریعے سے آپ کیا حاصل کر سکیں گے اور جب تاکہ پاس سائنس ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں نہ ہوں یاد ہے آج یہی کہا ہے نا کام بھی جدید دنیا کے میں والے لوگ ہیں آپ کے پاس تو طبیعت ذرا اس سے خفا ہوئی اور گوا کی یہ ایک بات کہہ رہے ہیں تو ایک دینی ماحول کا ایک آدمی انسات کو بیان کرنے کے لیے آیا مولانا ارشد حسینی صاحب اس سے میں نے یہ بات اسی طرح ذکر کی اس نے فوراً آگے سے کہا اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آگے کہا کہ چار ہزار میں اور چار ہزار جو ہے افغانستان میں ڈیڑھ لاکھ فوج عراق میں ڈیڑھ لاکھ افغانستان میں کتنی ہے ستر ہزار سیونٹی ستر ستر ہزار افغانستان میں دوسرا نے کہا ڈاکٹر صاحب اصل کہا انہوں نے کیا ہے تفرقے سے کیا ہے تم نے کہا دیکھیں آپ صحیح ماحول کا جنی ماحول کا آیا ہوا دو جملوں میں جواب دے دیا تو یہ کہا کہ آپ کے بیان کرنے والی کہ ہماری معلومات ہی غلط ہے چار سر ہزاروں کہہ ہیں جو لاکھ ہے ہے ستر ہزار دوسری جگہ پڑے اور دوسری بات ہے کہ جو اسلیہ کا خیرہ ہے اس کیسے کہ جو تفر کیسے ہوا ہے پیسے کو تقسیم کر کے تفر کا ڈالا گیا جس بات یہ طالبان پر حملہ ہو رہا تھا تو پہلے دوسری جنگ عظیم کے تجربے سے اور سن پینسٹھ اور اکتر کی جنگوں کے تجربے سے اور تجزیے سے اور بدرو نین کے مارکوں کی اور خندق کی اور تبوک کی جو تجربہ ہمارے سامنے گزرا ہوا ہے اس کا مطالعہ ہمارا اور کو سامنے رکھتے ہوئے اور بی بون کی بمباری کو اور ڈیزوکیٹر بم کو سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پھر بھی اس تسلیم میں تھے کہ آخر میں ٹیک اوور کرنے کے لیے چیز کو جگہ کو لینے کے لیے زمین پر اتر کر دس بدس جنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بغیر مسئل نہیں ہوتا تو عالمی عسکری تجربے سے جو میرے مطالعے میں ہے ہمیں اس بات کا دادا تھا کہ جب بالکل آخر میں بات آئے گی دس بدس جنگ کی دیش میں یہ امریکی اور مغرب فوجیں ٹھہر نہیں سکیں گے تو آپ جواب نا آخری جو ہے دس بجسٹھ جنگ کا مارے نے کیسے سر کیا ہے س... کی تو پھر جو اصل سے نہ ہوا سے ہوا تو دو باتوں میں صحیح مول کے آدمی نے اصل کو دو باتوں میں سامنے کر کے امریکہ کی یونیورسٹیوں کا میں جان کھایا ہوا پی ایچ ڈی کو اس نے دو جملے میں اس بول میں الٹا کر کے رکھ میرے ساتھ اور مجھے اس کے تجربے کی اس کے علم پر میں آشا ہوا اور میں نے کہا کافرین ہے تیرے اس باپ اور تیرے خاندان کی جس نے تجھے ایسی تربیت سے نکالا اور توف اس آدمی کے کہنے پر کہ جو اصلے کی طرف متوجہ کر کے اور اس سے ہٹا رہا ہے اصلی ہماری فکر سے ہٹا رہا ہے سایت رکھی ہو اس اس کے جمع کرنے کی انکاری نہیں ہے ایک کی امیر کو چھوڑ کر اس کی احمد کو چھوڑ کر اس کی ضرورت کو چھوڑ کر صرف اس پر آ جانا یہ کامیابی کا نہیں ہے اصلی سرمایہ ہمارا وہ صفات ہیں جو توحید وفقل کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی و زائلال کے ساتھ تعلق ہے اور محبت الطباع رسول سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اور آخر میں جنت کی رہنائیاں دوز کی اللہقیاں اور, اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا اور اکاؤنٹیبلٹی یہ ہمارا سرمایہ ہے کے ہوتے ہوئے باقی چیزوں میں بھی حد المزور جتنا بس ہے اس میں پوری کوشش کرنی ہے اس میں کمی نہیں چھوڑنی اور جہاں بس نہ رہے اور بات ہمارے بس سے باہر ہو جائے اس جگہ پہ گڑ کر اللہ تعالی کو حضور پکارنا ہے وہ صفات توحید اور وابست لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات با کمال کے ساتھ جنت کا شوق روز کا خوف اور اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی یہ ہمارے سرمایہ ہے جس کی ہمارے ایک مزدور کسان سے لے کر فرماروائے مملکہ تک سب کو ضرورت ہے بڑا افسوس ہے دنیا جا رہا ہوں سرمایہ اس سرمایہ حقیقی جو ہے وہ اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے مڑ کر نہیں آ رہے کیسا شہر ہے کیسر تھا کیسا شہر ہے ایسا والا اس کا دے دو اگر آپ کی یادداشت میں رہا ہوا ہے اسی نے بولا تھا نظر نہیں ذرا خاص ہے ترکیب میں امت رسول آشمی اپنی ملت کا ہاں اپنی ملت کا کیا مقباس افغان مغرب پر نگر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول آشمی ان کا کیسے ہے قوت کی مذہب سے مستقم ہے, ہے جمیت کری شرقر کے فرصدوں کے کھنگالا آدمی اس بات کو کہہ رہا ہے اللہ اور دوسری بات یہ جو اخبارات میں آ جاتی ہے کہ تندرسی کے اور غربت کیا تھوں لوگوں نے خودکشیاں کی اور یہ تندرستی اور غربت کیا تو ہیں تو اس موقع پر میں کہا کرتا ہوں یہ بیدینی کیا تھوں ہے اور تندرستی کے ہاتھوں نہیں ہے یہ بےجنگی کے ہاتھوں پڑوسی سے سردیوں کا مہینہ رات کے نو بجے سات بجے نمازی ہو جاتی ہے نو بجے آبادی راج میں سو جاتے ہیں دو بجے ایک مزدور پڑوسی کا آیا مزدور دراز پر دستک نکلا میں یا اللہ پڑوسی سے تو نو بجے کوئی نہیں آتے رات کو خطرہ ہوتا ہے امن و مان تو ہے نہیں ماشاء اللہ چاروں طرف تو وہاں کر بیٹھ گیا کیا حال ہے خیریت ہے میں چاہتا ہوں کہ آدمی نہیں. کوئی خدمت بتائے اپنی جاوٹ کر جائے کہ اب دیر کا وقت ہم کوئی آرام کریں سارا دن بھاگتے سے گزرتا ہے اب آج بک نہیں رہا کچھ بول بھی نہیں رہا مجھے فوراً دل میں خیال یہ وارد ہو گیا کس آدمی کے گھر میں پھاگے میں جیب میں سے ہاتھ ڈالا تیس روپئے اس کو میں نکال کر دیے اور زمانے میں ڈھائی روپئے روٹی ہوتی تھی اس نے مجھ سے دوسری بات نہیں کیا، اس نے پر کہ بھاگا تین دن بعد آیا اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں اس پہ بولا دیں جلدی میں آپ سے بھاگا تھا میں اس لیے بھاگا تھا کہ نو بج گئے تھے اور میں اس لیے بھاگا تھا کہ تنور بند نہ ہو جائے کیونکہ میرے بچے روکے تھے اور میں فی آدمی روٹی میں نے پہنچانی تھی تو میں گیا مجھے روٹیاں مل گئیں جتنے ہم گھر کے اس وجہ سے میں رکا نہیں تھا تو دو باتیں عجیب میں نے آوال آ آ ایک آدمی تھا پابند سموسلات بصرات تبدیلی جماعتوں انہوں کے ساتھ جانے آنے والے آدمی تو اس نے کہا جی میں اس طرح ہے کہ مزدور ہوں شہر میری ایسے ہے کہ فائن میں کام کرتا ہوں تو پھر میں مسلطرت ساتھ دن نہیں کر بیمار ہو جاتا ہوں پورا کر میں بیمار ہو جاتا ہوں پھر ایک دو دن بیماری میں گزر جاتے ہیں آرام کر کے پھر کام پر آتا ہوں تو اس طرح کا جب بیماری وغیرہ آ جائے تو پھر میرا گھر پر پھاپا ہو جاتا ہے میں نے کہا دیکھیں آپ پر جب ایسا حال ہوا کرے تو آپ ضرور مجھے بتایا کریں گے اگر آپ نے نہ بتایا تو پھر یہ آپ کی بیماری ہوگی میرے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے میں کہا کہ وہ سائل میرے پاس ہوتے ہیں کہ میں کسی نہ کسی کو کہہ کر مسئلہ حل کرا دیتا ٹھیک ہے ایسے, ایسے میں نے پوچھا کہ میرا خیال ہوا کہ ایسے گھر میں تو اتنی سخت لڑائی اس کی, کی گھر والی ہوتی ہوگی کہ اس کا گوشت ہوگی کیوں یہاں کے گھروں میں کھاتے پیتے آسودہ حالات اور ایسے تڑک ایک دوسرے کے گھر نہیں دبا سکتا کہ مار مارتے مرنا باقی سب پوچھ سکتے میرے سامنے شکایتیں آتی ہیں ہاں جی اور فیصلے کرنے پڑتے ہیں حضرت اللہ صاحب کی گدیے بانی ہے سارے کام کرنے پڑتے ہیں بالکل اسے میں نے کہا تیرے گھر میں تو بہت سخت فلخ ہالات ہوں گے اور بہت لڑائی جھگڑا ہوگا مخالفت اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں بالکل لڑائی جھگڑا نہیں ہے آلات میرے گھر میں بالکل تلخ نہیں ہیں جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو گھر والی کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ صبر کریں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللّہ تعالیٰ آلات کو بدل جائے گا مانوی نعمت اور روحانی نعمت سکونگی کی تجھے گھر میں آسل. جبکہ بنگلے میں بیٹھا ہوا موٹر پہ پھرتا ہُوا جی دو, دو تین دن لاکھ زن... آ... ٹھیک رہے کانوں میں اور ہاتھوں پر بیوی بی کے لٹکائے ہوئے ٹھیک رہے کیا اور سارے دو دو تین دن کے ساتھ کھانے پڑے ہوئے فریج سے بھرا ہوا لیکن اتنے تل حالات ہیں کہ قدر منہ اٹھائی ہوئے جا رہا ہے عجیب بات سامنے اس کی جاری کیا ہی. پھر میں گیا آیا وہاں پڑوسی کی طرف اس کے حالات کا مطالعہ کرنے کے لیے تو آیا کہ میں نے کہا کیا آپ کیا مسئلے کا حل میں نے ڈھونڈ لیا آپ کے بچوں کو تو میں دینی مدرسے میں داخل کرتے ہیں اس کا کھانا پینا کپڑے سب مفتوں کے گے تعلیم بھی دیں گے بسم اللہ پھر میں کہا کہ آپ کے کی پڑوسی کے کی خڑ کو میں نے دیکھا جو وہ ہے گدی ہے اس کے دونوں طرف بڑا ہرا بھرا گاج ہے اور کوئی بکری اس میں نہیں چل رہی تھی تو میں آپ سے یہ کہہ دوں گا خود کر سکتے ہیں مجھ سے کہیں کہ آپ کو ایک جوڑا بکریوں خرید کر دے دیں, دیں اس کو آپ ہرایا کریں اور وہ گاس وغیرہ چل کر آپ کے لیے دودھ اور کچھ تعداد زیادہ ہو کر بیچنے سے کچھ اور آپ کے لیے معاشیا سودگی یہ پیدا کر دیں گے سبحان اللہ آپ جو ہے تو اس کو پھر اس کے ذرا بچے کو ہم نے بہتر مدرسے میں داخل کیا جہاں ذرا معیار اچھا ہو اور کچھ نہ کچھ وہ خرچہ بھی مانگتے ہیں مدرسہ مدرسے خرچے بھی ہی مانگتے ہیں وہ سال بعد کا خرچہ میرے ساتھ ہی پورا کر لیتے ہیں بس اب یہ کوئی میرا خراج چار پانچ سال ہو گئے اس بے فروئن میرے پاس فقط اپنے بیٹے کے خرچے کی اطلاع دینے کے لیے آیا ہے باقی خاکہ پیسے وغیرہ مانگنے کے لیے نہیں آیا بےطینی بے نمازی غیبت اور بہتا اور جھوٹ اور فریب یا یعنی فضولیات میں یہاں کا زکات کا چیئرمین ہوا کرتا تھا تو مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتح دبڑا صاف کرنا کہ اس کے گھر میں ٹیلی ویژن اور اس کو زکات نہیں ہوتی پہلے اس کو بیچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر پھر اگر اس کے بعد اس کی ضرورتیں نہ ہو تو پھر ویسے پوچھتا تھا جتنے زکوت کو دینے والے تندرست لوگ آتے تھے جھونپڑوں میں رہتے ہوئے اور یہاں یہ لالہزار فٹ اس وقت یہ آبادی نہیں تھی اس کے جھونپڑوں میں رہتے ہوئے جتنے آتے تھے چلے بھی انہوں کے گھر میں ہوتے تھے وہ خیر اس کے فتح پر غور کیا مفتی صاحب کے فتح پر, فتح پر بڑا مبارک ہے بڑا ٹھیک ہے جی؟ کہ ہم کیا کریں وہ آگے اگلے قلعے میں چشتی توڑنے کا کے اللہ نے کہا ان کو بھی پھارا دو بچے ان کے چھوٹے بھوکے مر گئے ہیں اور بھوک پر آتی ہے. ہے اب ان کی خاطر ان کو کچھ دینا چاہیے کہ وہ تو بےچارے معصوم ہیں لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے بھٹکائی اور تیاتی تھی لیکن معلومات کریں تو دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کسی آدمی کا فاقہ آ جائے اور تین دنوں کو کسی کا بیان نہ کرے اور گزار لے فاقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک سال کے حلال بوزی کا بندوبست فرمائے گا میں قبرستان علی مسجد میں چار طلباء رہ رہے تھے اور وہ ایک کتاب پڑھ دینی علم حاصل کرتے کرتے تھے مدرسے سے نہیں تھے ایک ایک کتاب ایک ایک استاد پڑھایا کرتا تھا تو چاروں اپنا خرچ اخراجات لے کر آ کر استاد صاحب کے پاس داخل ہوئے داخل ہوئے اور پڑھنے لگے استاد صاحب بڑے لوگوں و شوق سے پڑھاتے تھے اور انہوں نے وقت اتنا لے لیا کہ ان کا خرچہ ختم ہو ایک دن پاکا گزرا میں پڑھا پانی پی پی کا دوسرے دن پھا کا گزرا تیسرے دن پاکا گزرا انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو تین دن پاکا ہو گیا ہے آئیے میں آپ سے بات عجیب بات پوچھنا ہوں کہ جس بات سے حقوق خوار پر اسی تنگستی آ جائے کہ فاقا آ گیا ہے تو اب اس کے ذمہ واجب ہے کہ جا کر بھیک مانگے مفتی صاحبان سے میرے کو پوچھوایا وہ کہتے ہیں جائز کرنا چاہیے میں کہا آپ جائز کے ہیں ہاں ہم میں ہمارا قلب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آدمی کو واجب پر عمل کرنے کا سواب حاصل ہو رہا ہے شاء اللہ پھر مدرسے والا کسانے پھر اس بات کو کہیں گے کہ آپ اس پر گراؤ مزید غور کریں اب جائز ہونے کے جائز تو بات ہو ہی گئی نا لیکن جائز کو اختیار ہی نہیں کرتا اور ہر جزیم میں اس کے بال بچے جاتے ہیں اور موت کے منہ میں جاتے ہیں تو آباد ہوا یا نہیں ہوا صاحبان کو شک بتانی ہوتی ہے کہ اس شک پر غور کرو پھر جواب دوں جی؟ اب اس بار شریعت نہ تو جائے حکم دیا ہوا ہے سارے مسئلے کا حل کرنے کا گھر حکم دیا ہوا ہے تو نہیں بتائیے بیاسر نہیں چھوڑا ہوا جی پھر جی سننے کا بھائی آپ جو ہے سوال کرنا جائز ہو گیا ہے اور سوال کریں اب سارے جو ہے تو غیرت ایمانی والے چاروں طلبا اے ہے تو سوال کر تو سوال کر چاروں میں سے کوئی تیار نہ ہوا سننے کا کوڑا ڈالو پورا ڈالا تو ایک طالب علم کا نام نکلا غالب سفیان سوریج احمد اللہ علیہ کا نام نکلا تو یہ جا کر سوال کریں انہوں نے جب نام نکلا تو انہوں نے سوچا کہ سوال کرنا ہی جائز ہے تو میں کیا جا کر لوگوں کیا کے آگے دھکے کھاؤں گا خوار ہوں گا اٹھے رات کو ان میں اضو کیا ارضو کر کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ پڑھ کے اللہ کے حضور گر گڑائے یہ اللہ ہم تیرے راستے کے مسافر ہیں ہمارے اخراجات ختم ہیں تمہارا بس فرما بادشاہ وقت جو ہے وہ اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک رشتہ سے اترا اترا اترا اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس نے اترتے ہی آگست کی پہلو میں کی بستے سے کچوکا دیا نیزے کا اور سکاؤٹ قبرستان والوں کی مدد کر بادشاہ کا خواب تھا اس میں کچھ بھی نہیں تھا سو گیا خواب تھا اب یہ اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں بزرگ جو ہیں دوبارہ بادشاہ نے خواب دیکھا دین جانے پر کہ پھر یہ فرشتہ ایسے آ رہا اگر کچوکا دیا پہلو میں تو اٹھ کر سان والوں کی مدد کر پھر جاگا سن ایسے ہاں تو, تو خاص بات تیسری بات جو پھر جو سویا تو پھر اس فرشتہ اترا اور جیسے کچوکا مارا تو یہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر زخم ہے اس نے سوچا کہ یہ تو عام بات نہیں ہے تو وزیر کو بلایا اسے اسے کیسی صورت حال ہے نے کہا ٹھیک ہے کوئی پیسے قبرستان کیا ہے اس کی مسجد میں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو وزیر آیا اسے دیکھا کہ چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں قبرستان کی مسجد میں اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہ پیسے آپ کے لیے بھیجے ہیں اور اس سے اپنی فی الحال ضرور پوری کریں اور کل بادشاہ سلامت آپ کی ملاقات کے لیے خود حاضر ہوگا فیسل لیے پھر انہوں نے کہا کہ آپ مشورہ کیا اگر بادشاہ سلامت حاضر ہو گیا ملاقات کے لیے تو اس کے بعد ہم پیر بزرگ مشہور ہو جائیں گے اور ہم تو اللہ کے دین گیلے ماصل کرنا چاہتے ہیں یہ رہ جائے گا تو اسی ہمیں اس ازمائش سے بچنا چاہیے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے بادشاہ پہ آیا آدمی وجود نہیں تھے پھر بادشاہ نے ان کی یاد میں اس نے اس قبرستان کی مسجد کے پاس ایک مدرسہ بنایا وہ مدرسہ جامعہ اظہر ہے جو ان بزرگوں کی دعا سے وجود میں ہے ہم ساری امریکہ جامعہ اظہر کے بڑے خلاف رہے ہیں جس بات کسوس ہے ابھی بلا آیا واپس ایک عجیب بات مجھ سے انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا سو ایسے سے حالات ہیں کہ وہاں دین کا ختمہ کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی ختم ہوگا تو اتنا جلدی ہمارا مسئلہ حل ہوگا کہ وہاں کوئی دینی آدمی آ کر دین بیان کرنا یا دن کی بات کرنا نہیں کر سکتا ہاں اتنا ہے کہ انہوں نے مصر کے جو فارغ و تاثیر و لمبا ہے ڈاڑی منڈے چوٹے بوٹے کائی لگائے ہوئے ان کو انہوں نے چھوڑا ہوا دینی سرمند مکمل کرنے کے لئے جمعہ پڑھا دیا کریں کبھی جماعت اسے کہا ڈاکٹر صاحب ان کی موجودگی کا بھی ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کا سیدھا بچا ہوا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا کہ وہ چیز جسے ہم بالکل غیر معیاری سمجھ کر جس کے ساتھ نگاہ نہیں اٹھاتے اس کا بھی اگر کوئی دینی بات اس میں چل رہی ہے تو کچھ فائدہ اس کا بھی ہے وہ سطح پر ہو رہا کیا بات کر رہے ہیں بے بے دی کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دینداری عوام میں نہیں ہے لہذا یہ اپنے مسائل کا جو حل کرنے کا دین، مسائل حل کر کرنے کی دینی ترسیب جو ہے وہ پاس نہیں ہے دینی ترسیب پاس نہیں ہے لہذا مسائل منش کر اور پھر وہ میڈیا ہے جی؟ وہ ہر مرد کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت عورت کی تصویر لا رہا ہے اس کو فرسٹریٹ کر رہا ہے اور ہر عورت کے سامنے اور زندگی کو معیار کو دکھایا جاتا ہے وہ الیک کو فرسٹریٹ کر رہا ہے جی بیزار, بیزار, کر, رہا. بیزار کر رہا اور کیا مانا ہوتا ہے فرسٹیشن کا مایوسی مایوسی مایوسی بھی برا دان نہیں کر رہا اس کو م. م. احساس محرومی ڈکشنری دیکھ دیکھو نا میں انگریزی ہوگا <تصفح> احساس محرومی احساس محرومی تاریخ کر رہا دو باتیں آپ کو سناؤں معاشرے کے ناسور ہیں یہ سننے کے ہیں فراہم اور کوئی نہیں سنا سکتا آپ کو یہ کسی بونگرے کوتے کو مشاہدے کی توفیق ہوئی ہے اور اس سامنے بات آئی ہے دو باتیں آپ کو عجیب سناؤں تو میں اے ڈاکٹر صاحب آیا سے کہا جی شادی ہو گئی ہے اور گھر والی بالکل نباہ نہیں کر رہی ہے مختلف طریقے مختلف ترجیحوں میں سمجھائیں نفسیاتی کرتے،, کرتے کرتے کرتے اندازہ ہوا کہ کوئی نبھنے کے حالات نہیں کہا ڈاکٹر صاحب آپ خپا نہ ہوں میری بات کو بر نہیں محسوس کریں گے آپ کی گھر والی کے کہیں تعلقات ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بڑا روایتی ماحول ہے پٹھانوں کا ہماری بڑی نہیں ہو سکتا میںرجی اب آپ جی بھارت سے پہلے پرابلم کرتے کرتے کرتے ایک دن پھر آیا اس نے کہا کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ڈائری میں نے مجھے ملی اس کو میں نے دیکھا اس میں ایک امریکی ایکٹر کی تصویر تھی نوہم ایکٹر کی تصویر تھی اور اس کے نیچے اس سے لکھا ہوا تھا ان ہیون آئی ہیو میڈیا کیا ہاتھوں تصویر کی عاشق ہو کر اس کے, اس کے ساتھ شادی رچائے بیٹھی ہے جس کو تو پہنچ بھی نہیں سکے گی اور خام سے بیزار ہو گئی ہے کہ آپ کریں نہیں نہیں بلا تب آپ دو سال کا سال ڈیڑھ سال دو سال کا ہفتہ نے کر لیا میں نے کر لی اب آپ راغت اثر کریں اور لیٹ ہف سفر نہیں اور پانچ سات دس سال بعد پیچھے مڑ کر دیکھے گی ٹرین جا چکی ہوگی اور ویرانہ ہی ویرانہ ہوگا پھر تھا. ایک جگہ سے ڈاکٹر صاحب آیا آ کر بیٹھا جب باتیں کرنے لگا تو چار باتوں کے بعد اس کا حلق را جیسے آپ لوگ ہوا نا جی تھوڑ گارڈ چوک حلق اس کا ردا اور باز کی اٹکی اور باز کی نہیں نکل رہی تھی میں نے کہا جی دیکھیں جی میں اسپیشل ڈاکٹر ہوں اور میں نے شادی کی اپنے خاندان میں سے ڈیڑی لے ڈاکٹر تھی اور وہ چار پانچ چھ سال گزرے آپ بالکل نا فرمان ہے میں اس کو کہتا ہوں مشترک تو مگر پچلی جاتی میں الگ تو نون پر آ جاتی اور ابھی جو ہے تو پرائمری کر کے سیکرٹری پارٹ پار ٹو ایف سی پیش میں رہو جہاں پر میں ہوں وہ تو چھوڑ کر دودھ چلی رہا گئی سو مس لاکھ کی پابند ہے تلاوت کرنے والی یہ دیندار اور اس ہے. تو میں اس پر مراقب ہوا غور کیا میں نے میں آپ کے خاندان میں عورتوں میں سیکرٹری بیماریاں تو نہیں ہیں اس دکھان کے خاندان مینیا ہے مینیا کہتے ہیں کسی چیز کو میں کیا تشریح کرتے ہیں تارق صاحب بیماری شدت پسندی شدت پسندی میں دہائی شدت کے جذبات ہوتے ہیں میرے بچے آ کے کتنے ہیں میرے بچے تو ہمارے نہیں ہیں میں میرے بچے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ وہ جب شادی پڑھ رہی تھی تو تین سال پڑھائی کے خاندانی منصوبے بندی پر عمل کیا ہے ایک سال ادار کا کیا ہے پھر اس کے بعد کے شوق چھ سال ہم نے اولاد نہ پیدا کرنے کی ترتیب کو اختیار کیا ہے اور اس پر جو ہے تو او ہوئے کا مسئلہ میں آپ کو بتا تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ کا حل کیا ہے مسئلہ حضرت پہلے حضرت کا آپ کو سنا دیں کال یزوم سرور و شاہرن مموم و دہرن سمان سم اداہن ظہرن کا بار صاحب بیٹا آئے ہوئے تھے تو بیٹے کی شادی کی فکر پہ تھے بولا تو دہرا عالم باشاء اللہ عربی کے بڑے بھائی رہے تو ان کو میں نے بے ان پڑھ آدمی نے سنایا تو بچے کو بڑا مزہ آیا بڑا اچھا لکھا کہ کتابیں تو پڑھتے ہو ٹیکسٹ بک پڑھتے ہو لیکن جو قابریر کے خزادے ہیں سیکنڈ گور کو آپ کا تو ہم نے ہفتے ہوئے ہے ایک مہینے کا لخ اشارے اور مہر کا لازم ہو جانا عموم ادارے زمانے کے غم پیچھے پڑ جانا سمان کاخر میں جو ہے تو तो ٹوٹ جاتا تو سرور وغیرہ تو تھوڑے وقت کا ہوتا ہے है ہر مور جوش ہوتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے پھر جب وہ بلا چاند کرتی ہے وہ بلا جب چاند کرتی ہے اور ہنگامہ اور شور کرتی ہے بچ بک جی. وہ بند کرتی ہے جی ہماری چھوٹی جی. بچے لڑ رہے تھے بڑا مزہ آیا کہتے تھیں کہ بس بات دو بل کی جی. یعنی کیا بات ہو رہی تھی وہ چاچا کر دیے سچ بات ہے نہ اس کے اوڈوں کے سرخی آدمی کے آدمی کو پتہ ہوتا ہے نہ گالوں کے سفیدی کے پتہ ہوتا ہے اور کے نہی خوشبو کا پتہ وہ ساری چیزیں ہیں بد اخلاقی بد زبانی میں گم ہو جاتی بفردار شروع کے مہینہ دو مہینے تین مہینے کے لطف کے نتیجے میں پھر ایک مزید بانڈ نکاح کے بعد کے دوسرا بانڈ بنتا ہے خامد بیوی کے درمیان ایک دوسرا بانڈ وجود میں آتا ہے شخص کے جذبے کہتے ہیں اس اولاد کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹی کی شکل میں پھول اور گنجے اور گلدستے دیتا ہے کیسا دل لگا ہوتا اس کے ساتھ وہ پھر آگے کا ٹریکشن پیدا کرتے ہیں ایک بڑے بردان لوگ کے خاندان خان خاند بیوی کی لڑائی ہوئی تو ساتھ بیٹی کو خود اور اس کے اعتماد کو لے کر سارے آ کر ہمارے گھر آئے یہاں کا ڈیرہ ڈالے گھر پروار میں اور نے سنی دوسرے کو سنائی اس لیے میں بچہ ہوا بچہ آیا تو کھاون کو لڑکے کو میں نے کہا میں نے کہا لوک لک دس چائلڈ از اے سے ماں بھی رو رہی تھی بچہ بھی روایا میں نے کہا اس بچے کے پاس ایک سوال ہے خان صاحب اس بچے کے سوال ہے یہ کہہ رہا ہے میری ماں کیوں رو رہی ہے پر جب یہ میں نے بات کی نا تو اس کا خان صاحب کا سر جھک گیا ساری سختی کرپ لگی ماراش اللہ ختم ہو گیا تبھی اس کی نرم ہو گئی تھی تو کیا وہ یہ بینک ڈاکٹر صاحب وہ یہی بانڈ ہوتا ہے وہ بانڈ آپ نے نہیں لیا چھ سال آپ نے جو ہے تو وہ سیکس کی ترتیب کو پانی بانے پر استعمال کر دیا لہذا اب آپ تو سبل سے یو گاٹ یوز ٹو ٹو ایٹ ٹو دس نا یو آر ناٹ ہیونگ کیش فار اٹ یو آرگ نو بانڈ بٹوین you ٹو ہاں ٹو وی کیئر فار تو لہذا آپ جب آپ وین یو ویٹ بہت آل گیٹ اسٹارٹ فار سچ اے لانگ ٹائم جلد یو پی پیل اٹیکشن ٹو ورڈ یوچر خدا کے لیے اس بانڈ کو اپنے کرو یو یو ارینج دس بانڈ فار یو فار یور فیوچر قرآن حدیثی وہ wisdom آپ کی سپریم کورٹ نہیں ہے دا ویزم از ناٹ لائنگ ان سپریم کورٹ آدمی The wisdom lies over here. In these simple discussions and simple words. غَرِبُ سَعْدَوْ رَنْجِيهِ دَاسْتَانِ عَرَامٍ غَرِبُ سَعْدَوْ رَنْجِيهِ دَاسْتَانِ عَرَامٍ لَا إِنَهَا إِلَّا اللَّهِ